فقال الله تَباركَ وَوسعالى في القرآن المجيدِ والقآان الحميد أرضُ بالِله لستريِ العليم من الش قان رجيم من حزه وَْخِه وَنف وَعبُدُ الله وَلا تشررك بهِه شيءًا وَ بالواالدينين إثان وَ بذقرب والجتام والمساتين والجارارب بالقُررب والجاربجنوبِ والصاحب بالج بن السرييل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانْ مُقْتَالًا فَقُورًا فقال جل وعلا في مقام آخر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرح والمضيب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على خبه ذب القربى واليتامى والمصاقين وابن السبيل وَالصَّائِمِينَ وَالْمُقَاتِلِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُصَّدِّقِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَلِّينَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَلِّينَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَلِّينَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَلِّينَ ح کو اس کریم صلی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ فرماتے حق حق دا ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا ہے اس کے لیے کام طریقے سے طرح دیگر لوگوں کے اور جگہوں اور چیزوں کے حقوق ہیں ویسے ہی راستے اور مسافر کے بھی کچھ حقوق شریعت میں مقرر کیے ہیں اللہ سبحانہ سب تعالیٰ نے اسے عظیم نیکی قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئی سرگرم تو شریک اب المبری نیکی یہ نہیں ہے انتوَنُو ووجوہہم تبَلَل مشرق و مغرب کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف خیرو ولکن الذر من آمن بالله بلکہ نیکی اس بندے کی ہے جو اللہ پر ایمان لایا والیوم الاخر آخرت والے دن پر ایمان لایا والملائکہ پرشتوں پر ایمان لایا والكتاب اور اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان ڈایا وبی اور نبیوں پر ایمان لایا قربا اور مال کی محبت کے باوجود اقتداروں پر خرچ کیا ولیسامہ یتیموں پر خرچ کیا ول اور مسکینوں پر خرچ کیا وابن السبیل اور مسافروں پر والسائرین وفر رقا سوال کرنے والوں پر اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کیا <الزكاة> نماز اس نے قائم کی زکاط ادا کی بلکہ اور جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو وفا کرنے والے ہیں بس پابریٰ اور تنگی میں خوشحالی میں ہر حال میں صبر کرنے والے اور جنگ کے وقت بھی لڑائی کے وقت بھی صبر کرنے والے اولا اللہ دبینہ سادا یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا وہ اولا ایک امل اور یہی لوگ متقی پرہیزگاہ ہیں اب کتنے عظیم کاموں کے ساتھ ایمان کے بنیادی ارکان کے ساتھ اللہ سخانہ تعالیٰ نے مسافر ابن طبیل کے حق کو بھی ذکر کیا ہے کہ اس پر خرچ کرنا یہ بھی نیتی کا کام ہے نیکی یعنی کے بڑے بڑے کاموں میں سے ایک کام یہ بتایا ہے اسی طرح اللہ کو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ بل والی احسانا اور والدین کے ساتھ احسان نیک سلوک کروا و قریبی رشتے داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ اچھا سلوک کرو واری قربا ونوب اور قریبی پڑوسی اور پہلو والا ساتھ والا پڑوسی یا پراثر تاس پڑوسی اور اجنبی پڑوسی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو وہ اپنی اور مسافر کے ساتھ بھی اس سلوک سے پیش آؤ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو ایمان اور جو تمہارے لوڈیا غلام ہیں ان کے ساتھ بھی حسن کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يحب من کا اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی بخیرنے والے کو پسند نہیں کرتا اللہ سخانہ تعالیٰ نے اس آئےد مبارکہ میں بھی توہر اور شیرت کی دعوت کے ساتھ اہم ترین لوگوں کا نام لے کر ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا کہا ہے والدین قریبی رشتہ دار یسانہ مسافین پڑوسی اور ساتھ ہی مسافر کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس کے ساتھ بھی سلوک اچھا کرنا ہے مسافر جس راستے پر چلتا ہے اس راستے کو شریعت اسلامیہ نے بالکل آرام دے اور سفر کرنے والے راستے سے گزرنے والے کے لیے موزوں ترین بنانے کا حکم دیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی نہ ہو حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گلیوں بازاروں میں بیٹھنے اور مجلسیں لگانے سے بھی منا دیا صحیح بخاری کی حریف ہے ابو سعید صحیح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلو شاید رخا تم راستوں پر بیٹھنے سے بچو جو لوگوں کے لیے گزر ہے راستہ ہے وہاں جنگٹے لگا کر بیٹھنے سے بچو فکارو مالانا بدل تو کہنے لگے اس کے بغیر تو ہمارا چارہ ہی ہے ہم مجبور ہیں ہمیں راستے میں بیٹھنا پڑتا ہے کچھ بات چیت کرنے کے لیے انہیا مجالس نانا تھا یہ ہماری مجالس ہیں ہم راستے کے ایک کنارے پر لگا لیتے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کے کچھ آپس میں بات چیت کچھ مشورہ مشاورت کر لیتے ہیں پالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعید ابھی تم اِنل اگر تم انکار کرتے ہو تم نے لازمی گلیوں میں راستوں میں مجرت لگانی ہی ہے تو آ پالو پھر راستے کو اس کا حق دو پالو اب آپ اتری لوگوں نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر نگاہوں کو نیچے رکھنا آتے جاتے غیر محرموں کو دیکھنا نہیں رب البصر ٹھیک ہے تم اپنی مجبوری ہے تمہاری تمہارے لیے بیٹھ کر میٹنگ مجلس کرنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے تو راستے میں ٹھیک ہے آپ مجلس لگا لیں لیکن کا حق حقہ ہو اول کو مجلس لگانی نہیں راستے میں بیٹھنا نہیں لیکن اگر مجبوری ہے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے تو پھر فخر طریقہ ہفتہ ہو راستے کو اس کا حق دو وہ کیا ہے غض القصر نگاہ کو جھکا کے رکھنا وقف الاضح اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا وہ السلام سلام کا جواب دینا رق ازر تمہیں جاتے جاتے سلام کہے اس کا جواب دینا وہ ام ار بل باہروں اور لےکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا رضی اللہ تعالی کی روایت کنہوں سے اپنی ہم گھر کے باہر اپنے گھروں کے باہر گلی میں بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فا فا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے سر پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا مالا تمالسی تمہیں یہ سردار یعنی راستوں پر مجلسے لگانے کی کیا حاجت ہے مجالسا تم ان راستوں پر وجر سے لگانے سے بچو نام ان کا باپ سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے ارد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی برے ارادے یا بری نیت سے نہیں بیٹھے کا اجنا نہ تدا ہم تو کچھ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ نے کمایا انما دا اگر تم لازمین یہاں بیٹھنا چاہتے ہو گھر سے باہر ہی تم نے بجنس لگانی ہے گھر میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تو فخر تو حق کا حق راستے کو حق دو برد القت ورد السلام و فض الکلام نگاہوں کو نیچا رکھو سلام کا جواب دو اور اچھا کلام کرو بازار میں بھی ہمارے ہاں جس طرح بازاری گفتگو چلتی ہے یہ نہیں خرام اچھے انداز میں کلام کرو نگاہیں نیچی رکھو اور لوگوں کو ان کے سلام کا جواب دو اگر وہ تمہیں سلام کہتے ہیں تو یہ راستے کے حق ہیں آج کل ہمارے ہاں معاملہ اور ماجلہ کچھ الگ ہی ہے لوگ راستے میں بیٹھتے ہیں راستہ روکنے کے لیے راستہ روک کر بیٹھتے ہیں روڈ بازار کرنے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو مسافروں کو تنگ کر دیں چاہے وہ جلوسوں ریلیوں کی شکل میں ہو اور چاہے دھرنوں کی شکل میں ہو اور بازاروں مارکیٹوں میں وہ دکاندار دکان سے آگے پھر آگے پھر آگے،, پھر آگے آگے سے آگے بڑھتے ہیں روڈ کی طرف دکان خالی پڑی ہوتی ہے راستہ تنگ نہیں کرنا بلکہ راستے کو کھلا کرنا ہے لوگوں کے لیے راستے کو تنگ کر کے راستے میں بھیڑ کرنا اور ان کو کے لیے گزرنے میں دشواری پیدا کرنا کس حرام ہے کا راستے کو اس کا حق دو راستے سے ایسی چیز کو ہٹاؤ جو لوگوں کے لیے دشواری اور مشکل کا باعث بنتی ہے اسی طرح وہ کئی سودا بیچنے والے ریڑیوں والے اور اس طرح کے لوگ وہ اہم راستے کے وقت اور درمیان میں آ کے کھے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے لینے لگ جاتی ہیں گزرنے والوں کے لیے راستہ ہیں ریڑھی کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ریڑا جائے چلایا جائے چل پھر کے اس پر سودا سامان بیچا جائے وہ ٹھیا لگانے کے لیے بنی نہیں ہے وہ تو گلی محلوں میں جا کے سامان بھیجنے کے لیے اور یہ چوکوں چوراہوں پر لوگوں کو راستوں کو بند کرتے ہیں لوگوں کو تکلیف اور اذیت دیتے ہیں معاذ میں انس الجہانی اپنے والد گرامی معاذ آذر انس الجہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں معاذ آدر انس رضی اللہ عنہ کے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنا سنا غذبہ گیا کچھ غذبات کا نام لیا کہ اس میں شریک ہوا داود کی حریف ہے لوگوں نے کہا کیا اس میں چونکہ شریک تھے دشکش تھا اور بہت بڑی پیداو ہوتی ہے فضیا کا ناسل منا ضلاع وہ لوگوں نے پڑاؤ کی جگہ کو تنگ کر دیا اور راستہ انہوں نے روک دیا جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کرنا تھا رکنا تھا کافلے نے رکے جگہ تنگ پڑی تو انہوں نے راستے میں اپنے خیمے وغیرہ لگانا اور بیٹھنا شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی بھیجا اس نے لوگوں میں اعلان کیا منزل اوپتا اچھا فلا جہاد راہو جس نے منزل کو تنگ کیا اور راستہ کاٹا راستہ روکا فلا جہاد راہو اس کا کوئی جہاد نہیں جہاد جیسا عظیم المرسبت کام کہ افضل ترین کاموں میں سے ایک جہاد کی سب ملا ہے لیکن اگر کوئی جہاد پہ جاتا ہے لشکر کافی کی صورت میں اور وہ بھی اگر راستے میں تنگی پیدا کرے لوگوں کے لیے فرمایا فلا جہاد آ رہا ہوں اس کا کوئی جہاد نہیں کتنے عظیم مقصد کے لیے چلے لیکن مسافروں کے لیے راہ گزر لوگوں کے لیے دشواری پیدا کی فرمایا فلا جہاد علا ہو اس کا کوئی جہاد نہیں ہے تو اس کے علاوہ جو دیگر کام ہیں ہاں وہ نیکی کے ہی مقاصد جو نہ ہو چھوٹے ہیں جہاد کے مقابل میں جو ان کے حصول کے لیے لوگوں کے راستے روکنا روڈیں بلاک کرنا یا اپنا کاروبار چمکانے کے لیے یا ویسے خانخا ہی راستے کو تنگ سے تنگ کرتے چلے جانا یہ جائز نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضافہ اور کنفی الف بھی ہفتا ہو جب تم سبزے میں چلو تو پھر اونٹ کو اس کا حق دو یعنی اس کو چرنے دو کھانے دو کیونکہ پھر خشک راستے میں صحراؤ میں اونٹ میں بھوکا سفر کرنا ہوتا ہے وائی راستہ پر تم فکس نہ صحیح اور جب تم کہانی میں سفر کرو جب سبزہ موجود نہ ہو تو پھر اونٹوں پر سفر تیزی کے ساتھ کرو جلد از جلد منزل کو پہنچو تا تاکہ اس کو کچھ کھانے پینے کو ملے وائیدا عورت تم بل اور جب تم رات کے وقت پڑاؤ ڈالو فج تانی گریف راستے سے بچو رات کے وقت بھی اگر کہیں پڑاؤ ڈالنا ہے رکنا ہے کسی جگہ پر فج تانی گریف راستے میں نہیں راستے سے بچوا مغول ہوا میں بل رات کے وقت یہ راستے جو ہیں یہ جانوروں کی گزر ہوتے ہیں اس وقت وہ صحرائی جنگلی سفر ہوا کرتے تھے لوگوں کی عام و رفت تو رات کو نہیں ہوتی تھی لیکن جانوروں کی ہوتی تھی تو جانوروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کو خدا چھوڑنے کا حقم دیا ہے کہ ان کی گزرگاہ ہے تم یہاں پہ نہ بیٹھو اب تو چوبیس گھنٹے سفر جاری و ساری رہتا ہے لوگوں کا انسانوں کا عام آمدور رہتی ہے اور ہمارے ملک پاکستان میں موج لگی ہوئی ہے ڈگ دب ڈوگی بجانے والوں کی اور ڈرامے والوں کی جس کا جی چاہتا ہے کئی کئی دن تک وہ روڈے بلا کر کے بیٹھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروا رہے ہیں وَا دن تو دن ہے رات کے وقت بھی اگر تم پڑاؤ ڈالتے ہو فجتانی گدریف راستے سے بچو راستے میں ڈیرا نہ لگاؤ تو یہ جو دن میں بھی لوگوں کا راستہ روک لیتے ہیں اور گزرنے والوں کو تنگ کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں راستے میں تکلیف پیدا کرنا جرم ہے اور تکلیف سے چیز کو ہٹا دینا یہ باعث عجب ہے صحیح دن آپ کو ہوا اور اللہ تعالیٰ ان کی رواج صحیح بخاری میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واجد نہ شوقن الطریف ایک آدمی راستے پر چڑھ رہا تھا اس نے کانٹے دار ٹہنی راستے پر دیکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی اور اس پہ کانٹے تھے اس نے وہ ٹہنی اٹھائی اور اس کو راستے سے ہٹا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اس کو بخش دیا کانٹے دار ٹہنی کو راستے سے ہٹانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی کیسا عظیم کام ہے جس کو لوگ حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں بلکہ آج کا تو کام کچھ اور چلتا ہے شہروں میں کانٹے تو نہیں ہوتے کیل مل جاتے ہیں اور وہ جنہوں نے پینچر لگانے ہوتے ہیں نا وہ اپنی دکان کے دائیں بائیں طرف تھوڑے سے فاصلے پہ شرارت کر کے وہ گرا دیتے ہیں صرف کسی کو تو لگے گا نا کوئی تو بات بنے گا اس کے علاوہ اور بھی کئی شرارتیں لوگ راتوں میں کرتے ہیں تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانا باعث اجر ہے ہٹتا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی بخش کر دیتا ہے صحیح بخاری میں ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اربعون اربارتنۃ الحی چار فصلیں چالیس خصلتے ہیں چالیس جن میں سے سب سے آدھا ترین ہے منی ہے کوئی بکری کا حید کرنا یہ سب سے بڑی ہے باقی سے چھوٹی چھوٹی خصلتیں ہیں ماں میں خصرت مینہ رجا سوابی ہا و تصدیقی جو بندہ بھی ان عادات میں سے کسی عادت کو اپناتا ہے کسی بات پر عمل کرتا ہے رجا سوابی ہا رجا کی نیت سے نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور آخرت پر اس کا یقین ہو کہ ہر جن اللہ سے اللہ, اللہ اس بندے کو جنت میں ضرور داخل کرے گا وہ کیا ہے سلام سلام کا جواب دینا وہ تشریح کے کسی نے چھینک ماری الحمدللہ کہا تو اس کو جواب میں ی اللہ کہنا وہ عماقت العضا اور راستے سے تکلیف سے چیز کو ہٹا دینا یہ ایسی عادات ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر بندہ نیکی کی نیت سے کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اسی طرح صحیح اللہ صاحب علیہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا کلامسی ارے سدا کا تم کل تھی شمس انسان کا ہر جوڑ اس کا صدقہ اس پر واجب ہے ہر دن جس دن سورج شروع ہوتا ہے یعنی روزانہ ہی یا دبین اتنے ہی سداپا دو بندوں کے درمیان آگر کرے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا وہ یقینا رہی ہا آدمی کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے اور اس کی سواری پر سامان لدوا دیتا ہے یہ صدقہ ہے اور یہ رفا اڑا رہی آدمی کو سوار کرے سواری پر سوار ہونے میں مدد کرے یا اس کا سامان اٹھا کے سواری پہ رکھے اس کے لیے صدقہ ہے وہ القنی مت اچھی بات کہنا یہ بھی سدا کا ہے کلو خط وقت اور ہر قدم جو وہ چل کے نماز کی طرف جاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے وہ تری کی سادا کا اور اگر وہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ بلی اللہ اللہ آدم, آدم میں سے ہر انسان تین سو ساٹھ جوڑوں کا مرکب ہے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ہر انسان کے سمن قبر اللہ جس نے اللہ کی تکبیر بیان کی وہ حمید اللہ کی حمد بیان کی وہ حل اور تحلیل بیان کیبا یعنی اللہ, کی اللہ اور اللہ کی تصویر بیان کی سب کہا اللہ اور اللہ تعالی سے بخش طرف کی استفق اللہ کہا جان اور لوگوں کے راستے سے پتھر کو ہٹا دیا کوئی روڑا پتھر لوگوں کے راستے سے ہٹایا اوشو کا راستے سے ہٹایا اور یا ہڈی لوگوں کے راستے سے پتھر پھر ہڈی لوگوں کے راستے سے اس نے ہٹائی وہ ہمارا بروف اور نیکی کا حکم دیا وہ نہ اور برائی سے منع کیا آ جاتا سل کر صرف تین وقت میں آ ان تین سو ساٹھ کے برابر تین سو ساٹھ چور ہیں تو اس طرح کے اس نے تین سو ساٹھ کام دن بھر کیے فَإنَّهُ النار <تصفيق> وہ اس دن ایسے چل رہا کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا چھوٹے چھوٹے کام سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اللہ وقب اس کی ہاتھ بندہ چلتا پھرتا کہتا رہے دن میں ہزاروں مرتبہ کہہ سکتا ہے اور راستے سے کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی تکلیف دہ چیز نظر آئے اس کو ہٹا دیں تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا دینے والا ہے اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مر راجل بغسن شجرات علا ایک آدمی گزرا راستے میں اس کو درخت کی ٹہنی نظر آئی تو اس نے دیکھ کے کہا اللہ اللہ کی قسم میں اس کو ضرور مسلمانوں سے دور کروں گا مسلمانوں نے یہاں سے گزرنا ہے تو ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے راستے میں یہ رکاوٹ بنتی ہے لا ریم کہیں یہ ان کو تکلیف نہ دے فعل قرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف اس ٹہنے کی وجہ سے ایک شاخ کو راستے سے ہٹانے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا جا جا جا اسی طرح ابو رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدرا اے تو راجونا تھا پلگو میں نے جنت میں ایک ایسے آدمی کو گھومتے پھرتے ہوئے دیکھا ہے کہ شاہجہ راتن کا نت وہ ایک درخت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا وہ درخت راستے میں تھا اور لوگوں کو تکلیف دیتا تھا اس نے وہ درخت کاٹ دیا اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کیا گیا ابو ابوی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے کہتے ہیں میں نے عرض کی یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم مجھے کوئی ایسا کام سکھائیں جس سے مجھے فائدہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلمین مسلمانوں کے راستے سے تکلیف پہ چیز کو ہٹا دیں یعنی راستے سے رکاوٹ کو دور کرنا کسی تکلیف پہ چیز کو دور کرنا یہ بہت نفع بخش ہے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بیان کیے ہیں اور راستے کو پر امن اور پرسکون بنانے کا کہا ہے راستہ بند کرنا راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا اور راستے میں گندگی پھیلانا منع آج کل ہمارے یہاں بھی کئی لوگ گاڑیوں پہ سفر کرتے ہوئے آتے جاتے کھاتے پیتے کچرا روڈ میں گند پھینکتے ہیں گندگی پھیلانا راستے میں منع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منا دیا ہے سیدنا ابو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح سنو نبی لاور میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعین دو لعنت والے کاموں سے بچو یعنی ایسے کام جن کی بنا پر لعنت کی جاتی ہے ان سے بچو قالوا و اللعینان یا رسول الله لوگوں نے کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعنت والے کام کیا ہیں فرمایا الذي يتخلى في طريق الناس يود لي هو شخص جو لوگوں کی سایہ دار جگہ جہاں پہ مسافر ا سایہ دار جگہ میں بیٹھتے ہیں وہاں پر یا راستے میں قلائے حاجت کرتا ہے گاند ڈال دیتا ہے لوگوں سے ترزیت اور تکلیف ہوتی ہے یہ دونوں کام لعنت والے ہیں ان سے بچو اسی طرح سنو نبی راؤ کی حسن حدیث ہے سیدنا معاذ بن نے جبر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابت الملائی کا صلاح اس لیے اس میں دو کام کرتا ادھر تین کا تین والے کاموں سے بچو کون سے فرمایا البزار سے مواحد ہے وہ تاریخ و دل جہاں پہ لوگ پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں پہلے کنویں تلاقوں سے لوگ پانی دے کے اور گھروں میں جایا کرتے اس کے غریب قداء عادت کرنا پاریاتی تاریخ اور راہ گزر راستہ سا جو سارے عام ہے وہ ذل اور سائے میں ان تینوں جگہوں پر خزائے حاجت کرنا پیشاب وغیرہ کرنا یہ ملعون ہے لعنت والا کام ہے اس کی وجہ سے لعنت کی جاتی ہے تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر عبد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ابن ماجہ میں ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <تعاریسا> على جواب تریس راستے کے وسط میں درمیان میں ٹھہرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کیا ہوتا ہے آج کل کے کئیوں کو خام کا جنون چڑھتا ہے اگر مثال کے طور پہ کبھی کہیں کوئی رش ہے راستہ ہے تو گاڑی کوئی پیچھے سے تھوڑی سی لگ جائے کسی کی تو وہ گاڑی کو اہم راستے کے درمیان میں وہیں کہیں بریک مار کے اور باہر نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے تیری ایسی کہیں چنے گئی تھی اس کا تو کچھ ہوا تھا پوری روڈ اس نے بلا کر راستے کے وقت میں درمیان میں اس کھڑے ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ایسی جگہوں پر نہ رکا جائے اسی طرح سنو نبی داغد میں سیدنا مالک اتنے ربیعہ ابو اسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا آپ مسجد سے باہر نکلے اور دیکھا پکڑا تھا اسی طریقے راستے میں عورتیں مرد خلط مرد ہو رہے تھے بھیڑ رش بنا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہا اس تم شاید پہ ہٹ جاؤ عورتوں کو حکم دیا کہ عورتیں سائیڈ پہ چلیں تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم راستے کے وقت میں, میں چلو عڑی گن بحافا کی تریف عورتیں راستے کے کنارے کنارے چلیں مرد راستے کے درمیان سے گزریں عورتیں راستے کے اطراف سے گزریں ہمارے ہاں کام الٹا ہے جہاں پر عورتوں اور مردوں کی مشترکہ گزرگاہ ہوتی ہے تو وہاں مرد بیچارے وہ راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کدھر سے گزرنا ہے اور عورتوں نے راستہ بلا کیا ہوتا ہے نبی آپاتریف تم راستے کے برف میں چلو راستہ برقوں کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے اڑ کو نبی راستے کے کنارے کنارے چلو کہتے ہیں تقارت مر اصل قبل جدار عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سننے کے بعد دیوار کے ساتھ ساتھ سے اللہ قبل جدار کبھی اس کا کپڑا دیوار کے قریب ہونے کی وجہ سے دیوار کے ساتھ چپک جاتا لگ جایا کرتا عورتیں راستے کے کنارے اور تراخ میں اور مرد راستے کے درمیان میں چلے یہ چلنے کا طریقہ اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی طرح ہمارے ہاں یہ گلیاں محلوں کے اندر گلیاں رکھنے میں بڑے لڑائی اور بڑے چھگڑے اور بہت کچھ ہوتا ہے کہ کتنی گلی رکھنی ہے اور کتنی نہیں ہے ابو رضی اللہ, اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابر میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا جب لوگ راستے کے بارے میں جھگڑیں یہ راستہ کتنا چھوڑنا ہے یہ بڑی کالونیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر تو انہوں نے خود ہی راستے چھوڑے ہوتے ہیں اور جہاں یہ خود سر آبادی ہوتی ہے وہاں پہ جس نے زمین خریدی ہے مکان بنانے کے لیے اسی نے ہی راستہ چھوڑنا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ جھگڑے پر پیدا ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اذا تشاج اور اسی طریقات یاد ہوئے جھگڑا ہو جائے تو سات زرا ایک زیرا ڈیڑھ فٹ یعنی دس فٹ کا راستہ چھوڑا جائے کم از کم دس فٹ گلی اور ہمارے شہروں میں دیکھنے کیا حال ہے وہ تین فٹ کی گلی بھی غنیمت ہے کئی جگہوں پر بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہوتا ہے کہ راستے کو کشادہ رکھنے کا تھا اور دس فٹ تھوڑی جگہ نہیں ہوتی یہ اس دور کی بات ہے جب یہ جدید سواریاں نہیں ہوتی تھیں دس فٹ ہے پہ اگر اونٹ بھی گزریں تو دو اونٹ بڑے آرام اور سکون سے کراس ہو سکتے ہیں گزر سکتے ہیں اپنے سماست میں بہت زیادہ سامان نہ پھیلا ہوا ہو اگر ان کا تو دو اونٹ بڑی آسانی سے کراس کر جاتے آج آپ دیکھ لیں اپنی حاجت اور ضرورت اور سواریاں اور راستے دیکھیں تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کو کھلا رکھنے کا حکم دیا ہے اس دور کے مطابق جہاں پہ صرف پیدل چلنے والے ایک طرح کی چھوٹی موٹی سواریوں کا شور تھا اس وقت دس فٹ کی گلی کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ایک اور آخری بات جس پہ آج کے دور میں خبل کرنا خاصا مشکل ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے ہاتھ پر حق مسلمانوں کا رکھا ہے غیر مجھ سے نہیں صحیح مسلم میں ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بالسلام یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ سلام کرنے میں پہل نہ کرو انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرو ہاں وہ تمہیں سلام کہیں تو تم ان کو جواب دو یہ ذلیل قوم ہے اللہ نے ان کو ذلیل رکھا ہے تو سلام میں پہل کر کے ان کی عزت افزائی نہ کرو اور فرمایا فائدہ لفی تم احاطہ جب تم ان میں سے کسی ایک کو ملو فی ترین کسی بھی راستے میں روحی تو اس کو مجبور کرو تنگ راستے کی طرف خود چوڑے ہو کے گزرو اور اس کو مجبور کرو کہ وہ پھنس کے سائڈ سے ہو کے نکلے یہ حضور سارا کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کا دا آج کل تو کوئی تمیز اور معاملہ ہی نہیں ہے پہلے مسلمانوں نے مقرر کر رکھا تھا کہ جو آدمی ذمہ ہے یہ ہدی عیسائی کوئی بھی غیر مذہب کا وہ اپنے ماتھے پہ تلک لگائے گا تاکہ پتا چلے یہ مسلمان نہیں ہے یہ غیر مسلم کی علامت ہوتی تھی اب راہ پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے وزا طرح مسلمانوں نے بھی یہ سارا باری بنائی ہوئی ہے اور جو جو ہدو نسارا ہے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسے دھلے ملے ہوئے ہیں کہ کوئی دیکھنے سے پہچانتا نہیں اور وہ تلک لگانے والی جو بات ہے وہ مسلمانوں کو بڑی پسند آئی ہے وہ عورتیں بھی کئی وہ بدیا اور ٹکے پتہ نہیں کیا کیا کچھ باتیں پہ لگاتی ہیں شوق سے یہ غیر مسلموں کے لیے ایک علامت مقرر کی تھی مسلمانوں نے جس کو یہ مسلمان لوگ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں بہرحال یہ راستے کے چند حقوق تھے اللہ سبحانہ ہوگا تو سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے بار رہی جائے گا اللہ